ساڈے سارے مولی تفجر نہیں آ سکے سامان زبان کے تعلیم دا کی فرق ہے عربی زبان ہے سی ابو جال عرب دے سارے معاشرے عربی زبان نہیں سی نبی پاک سرکار دے آمد تو پہلے اچھا ہوں زبان عربی سی تعلیم کافر کی رسول کریم آئے نے زبان وہی سی تعلیم رسول کی بن گئی یعنی دوسرے لفظ زبان دے تعلیم دے فرق ہے کہ تعلیم ہر قوم دے اقائد و امال آخر جائے پیڈے اتر جہل نام مت لگ گئے لگے ہر کسی نے یہ شوق پہ ہے میں دو چار کتاب پڑھ کے مفتی بن پا جی میں ممبر سے بیٹھ جاگا میں اگلے دن آیا میں یہ جاج کل کا نام ملا طبقہ ہے نا یہ ممبر نا پانی کا پٹا سمجھتا ہے باندراں کو سور سے جٹ بیٹھے چڑھ کے بہ جانے جیسے مرضی آ چاہیے میں جی دال لائی آمجھتے ہے چاہ پانی کا پٹا نا چاہ تو ساڑی بن جانی سودہ لکھ جان گل مکی باوے کفر ایمان ویچی مانگتی رسول ہے رسول اللہ دی وراثت تیرے کول رسول اللہ کی وراثت جان مال ہر شا قربان کر کے گل کرنی پہ جو پیغام اللہ کی طرف آئے وہ ہے پہ اللہ وہ تو عوام دی مردی کرتے جے حکومت دی مردی کرتے جے اور آندے جا چلو چاہ پانی بن گیا روپیہ بن گیا خوش ہو گیا پچھوں جی جہاں گپا مار دیکھ کر ماں باپ کرا ہوں ایسنا رکتا نہیں سمجھ جا سکیا بھی تعلیم کی ہے زبان کی کو تمام زبانیں سکھائی گئی اور چشتی دے پاگل ہے تمام زبانیں سکھائی گئی وہ لانتی کا بچہ زبان ہو رہے تعلیم ہو رہا تمام زبان سکھائی گئی تھی لیکن تمام تعلیم میں نہیں سکھائی گئی تھی تعلیم ایک سکھا ہی سکھائی گئی تھی ہوں تعلیم آدھی عقائد عمل جن آدھے نے دوسرا فکر و عمل سوچ کردار کسے قوم دا مقصود سوچ کردار نہیں ہوں ہندو قوم ہندو کن کیوں ہندو آخر سکھ نکھ آتے ہیں کیوں وابی آدھے شیان اگر یہاں کی آپ یہ نظریات اور عمل میں کوئی تبدیلی نہیں تو پھر تو ساری ایک قوم ہے کوئی آخر نکتا ہے نا جس نقطے تو اتنے یہاں فرق بنتا ہے وہ نقتا کی ہے وہ یہ ہے کہ ہندو جہا ہے ان اپنا مخصوص نظریہ ہے عمل ہے سکھ دا اپنا ہے کہ میں اس طرح کی وجہ بنا کر رکھنی اس طرح کرپان رکھنا اے میرا عقیدہ اے میرا ایک گرو ہے کہ نہیں ہے سال عبادت خان ہے فلان جائے یہ سوچان یہ رلتے ہیں عمل توچ تو پھر جاؤ بن جاندی ہے تعلیم ہوں سکھ اگے یہ پڑھاوے کا جی آکیں گے سکھان دی تعلیم وہ مطلب ہونا ہے جی سکھ بنا دی جائے گا جب آ گے بھابی دی تعلیم وہ ہو مطلب ہوگا بھابی بنا دی جائے شیعہ دی تعلیم شیعہ بنا دی جائے مرزائی دی تعلیم مرزائی بنا جائے لان تیل پتر نہیں نال جا لفظ لگتا پیا مخصوص کیوں لگتا مرزائی کی تعلیم یہ لفظ جا لگتا پہ کیوں کیوں لگتا اسے واسطے لگتا پہ جا پیا پی پی کرتا انہوں کہ میں مخصوص ہے کوئی خصوصیات ظاہر کرتا وہ تو تعلیم ہوتی ہے ہمیشہ عقائد و امال زبان اے ذریعہ ہوتی ہے تعلیم نہیں ہوتی عربی زبان اور ہے اسلامی تعلیم اور ہے اسلامی تعلیم اسلامی عقائد و امال کا نام ہے باہ زبان کوئی ہوگی ہر ایک بندہ عربی نہیں جانتا مسلمان ہے اسلامی تعلیم وہ بارشری شریعت تک بندہ ساری پڑھ لئی عقائد امال اسلامی سکھ اردو پنجابی اردوی سیکھ لین کسی کو کتاب نہیں پڑھی سن سن کے سیکھ لین کی آخان کافی مسلمان نہیں ہو گیا مسلمان نہیں اندر اسلامی تعلیم نہیں ہوتے ہر عربی زبان کی میں تعلیم نہیں سید عالم پاک سرکار صلی اللہ تعالی والی وبارک وسلم پہلے زبان عربی ہے سی لیکن تعلیم عربی نہیں واضح دلیل اس بات دی کہ زبان عربی ہو رہے تعلیم اسلامی ہو رہے تعلیم, ہو رہے تعلیم اس لیے سکھ کفر کر کے دنیا کافی سرکار جدو آئے نے آپ نے وہ عربی زبان جڑا ذریعہ کفر تعلیم دا بڑی کھڑی سی اس زبان ذریعہ بنا دیتا ہے اسلام دی تعلیم دا جڑا آپ اللہ تعالی تو تعلیم لے کے آئے نے اسلامی عقائد اسلامی اعمال انسانیا تہذیب ہر قوم دمیاں لہجہ تعزیب ہوتی کیا مطلب اقائد امال اپنے اپنے اندر یہ و آدال کے مجبور کو تعزیب سمجھ آ گی کنی پھر ہوں ایک عیسائی تعلیم ایک یہودی تعلیم ایک یورپی تعلیم عیسائی ای تعلیم ہو جی دا دا نال سکھایا جائے گا <تصفح> کہ خدا تین حضرت اسلام حضرت اپنا مریم پاک ٹھیک ہے گل چلو جی عبادت کرو سارا طریقہ اے عیسائی تعلیم ہو ہوئی یہودی تعلیم دے اندر یہودیت دی عبادت یہودی عقیدہ خدا ابن اللہ وغیرہ وہ اتنے یورپی تعلیم یورپی تعلیم کی ہے یورپی تعلیم ہے کہ ہن یہ خاص عقیدہ عیسائیت یہودیت نہیں فرنگی تعلیم جنہوں گے اگریزی تعلیم جنہوں گے یورپی تعلیم جنوب آخانے گے وہ مطلب یہ ہونا ہے جس کے اندر احاد دینیت اور اسلام دشمنی دی تعلیم ہو اسی عقیدہ نہیں پڑھایا جائے گا سچے پڑھایا جائے گا کہ اسلام پہلے لوگ سن اسلام دی مخالفت اور اسلاف دی مخالفت یہ جس کے اندر پڑھائی جائے گی او لانتی تعلیم ہو جائے یورپ <تصال> <تصال> <متكار> <تصال> جتنا اسلامی جتنا قائد ہیں جنہیں اسلامی مال اسلامی تعلیم کسی ایک جوزدی مخالفت جی جائے گی بجور مدرسے رل جائے ہوں بخاری شریف پڑھائی جہاں مسلم شریف پڑھائی جہ رہی شریف پڑھائی جا فقہ پڑھائی جا رہی ہے اسکول پڑھایا تمام تعلیم اسلامی پڑھائے جا لیکن نال میں ایک جز رکھا ہوا ہے کیا ناچ گانے ساز باجے وغیرہ یہ کچھ پردا ہے ختم ہونا چاہیے پردا جا نہیں ہونا چاہیے یہ ترقی نہیں ہو سکتی اور جناب ساز بازے وغیرہ یہ ساری تھاری ثقافت کلچر وغیرہ بعد انہیں جو راہ دیا گیا کافر ہو گیا باوے دی تور ساری ساری تاری مخاری مسلمان کوفر شا ایسی ہے کوفر جدو اسلام نہ رلے گا اسلام سارا ختم ہو جائے گا کوفر ایک کوفر بند کافر کرنے واسطے کافی ہوں کہ ڈھیر کوفر کی ڈاکٹر گزریا گلام جلانی پر پاکستان کی نصابی کمیٹی ہے نصاب پاکستان کا ترتیب دینی دی ہے یہ سربراہ اپنے وقت حکومت, ان حکومت دی طرف ہوں لہر ہے حکومت نیم فوج مار گیا کدو کا پرانا بنا بندہ لہر ہے شخص مطلب غیر معمولی شخصیت شمار ہونا ہے حکومت دی نگاہ دی. کہ پورے پاکستان دے با.. اس کے اس ترتیب دینا کیا نصاب بنا انہیں کتاب لکھی مسائل نو بدار مل جی چھوٹی وہ ایک حوالہ سے پیش کیتا ہے پوری تعلیم دا خلاصہ لباب تو ساری تعلیم دا خلاصہ سمجھایا ایک ہوں کمنے یورپی تعلیم کھل کے آ جائے گی کیا تعلیم ہے یورپ کی نہ برا لانتی دجال ملا بیٹھ شیتان بچے خود حقیقت یا حقیقت بےخبر نے کیوں یہ <laughs> خبری کیوں ہے سیانے جی دو ہیرس دی پٹی اکھ کے اتر چڑھتی ہے نا اسلے <laughs> دن پرندیاں نو جال نہیں دستا اصل ہیرس دی پٹی ہوں ورنہ جال کیوں نہ دسے سا؟ سامنے پیا ہوتا چا مورتی اکھ ہے اکھاں کھلیاں نہیں دستی دی نہیں کوئی شا نہیں دستی دی. اسی طرح ہرس دا چٹا موتی جدوکھ آ جاوے لالچ کا خط ہوں سارے سور درچے کیونکہ انہاں دے پپ نے مدرسے نہیں پیٹرولپ ہرس کا جو اجرا بیٹھا ہے عزت وقت دین کے پیچھے تہارشا لانی پہ تو او بیٹھا بڑا چکر میرے تابندی ہے شہر دی کہ میں شہروں مدرسہ میرا تو جیتے رہا تکریر سے جتری مینو باہر دے جان دیر میں تھانے در سن تھانے منظوری دو تو میں مینو شہروں باہر نکلنے کی اجازت نہیں تو سور لندن جا رہے ہیں چالو تجازت منظوری لندن تک ہے تو سانو گھر باہر جان کی نہیں درسوں دے سی فرق کی ہے میں ما بندے مارے ثابت کرو جلوس کٹیں جہے مدرسہ ہے جلوس کٹ دیں توڑ فوڑا کی میں تو توڑ فوڑ بھی کروں کی یعنی بالکل بے ضرر بندہ پھر ان سخت پابندیاں کیوں نہ جی میں سیدیا سل اللہ تعالی وسلم کسے کسی ذرا نہیں دتا. مکہ شریف تک کسے نو کوئی ثابت کرے کہ آپ سرکار نے کسے کا بندہ ماریا ہو میرے حضرت صاحب چھوٹے گل کی ایڈی لتا فتالی لطف آ گیا سنتے ہیں فرمایا ویخو ظالمو اے بیان کر دے ہو کہ آپ سرکار دے بدن شریف تے تک نہیں کہ نہیں مکاں یعنی کیا مطلب بدن شریف دی پاکیز کی پاکی سکی ہے کہ مکھی نہیں بہ سکتی پی اور دین واسطے اے واقع آ گیا کہ وہ جی گند دی بھری کانڈ شریف سے دی سات دیتی ہوں دلہا میاں کرتا ہے کہ مکھی نہیں بیٹھتی تاکہ پیسے کٹے ہو سالت یہ بیان کرتا کہ ہو جی بھی سٹی گئی ہے کیونکہ اپنے ہون ہے؟ پھر مطالبہ آنا می جی، تھی دین کا کام کر تاکہ تیرے سے بھی ہو جی پوے ہوں مشش ہے کہ میرے تکھی نہ بیٹھے سفائی نس بھی مان ہر وقت سوٹ بوٹ بدل رہے ہیں کمرے کی صفائی ہو رہی کیوں مکھی نہ بیٹھے و لانتی مکھی نہیں بہن دینا اور سنت سننا ادا کرنی ہے سر ایک مکھی نہ بہن دینا ایک مکھی بیٹھتی نہیں حضور سرکار تو بیٹھتی نہیں سبحان سبحان ہوں یہ پہ لکھا ہے فرق دیکھو یورپی تعلیم تو تمہیں سمجھ آ جائے اندھا ایک مرتبہ ایک مکھی کو خیال آیا ایک گندلی والی مکھی نہیں ہوں دی ایک مرتبہ اس مکھی کو خیال آیا کہ باغوں کی بدبودار فضا میں تیتلیاں اور بھمرے یہ پلاد نے تلیاں اور بھمرے تلیاں اور بھمرے خام خام خراب ہو رہے ہیں کینوں خیال آتا ہے پیا ایک کتاب لکھ کر ایک خیال آ رہا ہے کنجری نو ایک کتاب لکھ کرمرے اور نو گندی نالیوں کٹروں بیت الخلا اور بچڑ خانوں کی طرف بلایا جائے چنانچہ اس نے کئی سو صفات کی ایک کتاب لکھی جس میں مسائل ریل پر تفصیلی بحث تھی کہڑے مسائل باغوں میں ہر طرف بدبو پھیلی ہوئی ہے باغوں میں بدبو باغ... پھیلی ہے جو صحت کے لیے گزرا ہے قصاب یعنی قصائی قصائی کی دکان کا ماحول از حسین یعنی انتہائی ہنسی حیات پرور زندگی بخشنے والا زندگی کا محافظ راحت افزا ہے پر سکون دے اور سکون بڑھاندہ الٹا نمبر دو نمبر تین غلط گندگی میں وٹامنز کی تعداد بہت کثیر پائی جاتی ہے <laughs> جانور بندی نالیاں خانے ڈاکٹر یہ اصل دنیا ہے باقی محض بےکار ہے یہ مکھی نے کتاب لکھ کے جی کدھر کتنی دنوں مکھی نے اس کتاب کے لاکھوں نسخے باغوں میں مفت تقسیم کیا اس کتاب کی, کی خاطر جا بجا لائبریریاں کھولی سفری کتب خانوں کا انتظام کیا ہر طرف مبلغ بھیجے پوسٹر پہلے تو بھمروں اور تتلیوں نے اس کتاب کا مذاق اڑایا لیکن رفتہ رفتہ اثر ہونے لگا کچھ نوجوان بھمرے شہروں میں آ کر گندی نالی اور گٹروں کا جائزہ لینے لگے اثر جو ہو گیا چلو وہ جائیے تو صحیح تعلیم میں کیا اثر ہر جائے उन्हें भी ये सोचा भमरिया तितिया तालीम में किताब लिख के भेजी पढ़ो चलिए देखिए देखिए अर्जुन बदबू की लिपट से परेशान होकर भागते और फिर लौट आते बदबू पैनी भमरया तितलिया पिछाना सुना फिर अगे रफ्ता रफ्ता चंद भमरो ने भी گٹروں کی خربیوں اور چمن کی خرابیوں پر تقریریں شروع کر دی مان جن مفتی بہتر یہ جتی دانت رب بھی اج پی ہے تو رحمت ویگ ہوں یار کیویں سمجھا رہا گل بالکل یہ نہیں ہے نصیب ہوئی ہے لکھ رہا انکار حدیث تو نصیب ہو گئی ہوس پندرہ برس میں تمام بھمرے اور تلیاں نالیوں میں آ کر گلا چاٹنے لگے بمرے تینوں آخیا بمرے آخیا سکول لڑکیاں تخیا سکول دڑکیا ہوں اگے وہ کہانی پیش کر کے ہوں آتا ہے ذرا سوچئے مقام ہے فرق فتر مر گئی سکوم لگتا وہ تو دعوت دے رہا سوچ تو ختم ہے हर वक्त जिना सोच है साहन से गाने की वजह की वजह रेडियो की वजह हर जगह देते पोस्टर लंगे हर वक्त कौम सोच रही है जब जो कुछ कान सुनना सोच फार सोच, सोच, तर सोच की मिट्टी सुहा की कुआत फिक्रिया जल फराखत नहीं लभनी सोचना की सोचिए कि क्या वो किताबें जो गुजश्ता सौ साल से آپ کو سکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے کسی ایسی ہی مکھی کی لکھی ہوئی تو نہیں کسی اور توجہ کرا فرق سمجھا جائے کہ کنا فرق ہے زمین آسمان کا ملا آخد یہ کتاباں رسول کریم سرکار تو گم ہوئی ہیں تو سیدا پہنچا کو یہ ہماری گم شدہ وراثت ہے اور ایک داڑھی موچھ منڈا آدمی وہ کہہ رہا ہے کہ یہ مکھی کی کتابیں ہیں غلاظت کی تعریف میں لکھی ہوئی ہیں پر ہم تک پہنچ گئی ہیں فرق وہ نہیں فرق ایک کنجر پیاند نے وراثت رسول دی ہے وہ آندا کنجر دیا پوترا ہے مکھی کی گندگی یار میں شکایت اس گل جننا غور کیتا ہے جن میں لطف پایا ہے نا این میں اللہ میں اقبال فلاں جنہوں جنہوں پڑھا ہے نا اس تعلیم دی حقیقت کوئی نہیں سمجھا سکیا جی میں ڈاکٹر برک سمجھا با خدا دی بخود جو دردی اتار آتا ہے کیا وہ کتابیں جو گزشتہ سو سال سے آپ کو سکولوں میں پڑھائی جا رہی ہیں کسی ایسی ہی مکھی کی لکھی ہوئی تو نہیں آپ جانتے ہیں وزاد کر دیا پہ آپ جانتے ہیں کہ سدیوں سے یورپ اصیر ہوا و ہوس رہی نے ناؤ نوش ہے گندی خواہشات کہہ دیے شراب جنا تو گاڑے بازیا چسیالانتی وہاں اخلاقی اور روحانی اقدار کا کوئی تصور ترک موجود نہیں غریب عوام کو لوٹنا دن بھر تنور تا شکم تاپنا اور شام کو جنسی پستیوں میں کلب میں ڈوب جانا ان کی زندگی ہے خدا اور آخر سے بے خبر حلال و حرام سے ناچنا پست لذتوں کے دل دادا یوں سمجھیے آخری بڑا اس لفظ تک گور کر بخش جائے ایڈا ولہ رسول دشمن آخری درجے کے دشمنوں واسطے لفظ جنوب ساری دنیا تاریف یاد کر رہی ہے یوں سمجھیے یورپے گٹر ہے شاہ خلس پا چھ مہینے اتنے رہتا چھ مہینے اتر باغ ہے جنت پر یورپے ڈاکٹر ایک سکو ایک داری مچھ منا بندہ وہ آجو یورپ ایک چھ مہینے چھ مہینے اتنے چھ مہینے جس ملا خلدیر ویکو اڈاریاں مارن واسطے بیٹھا سر پاسوں سے یار اڈاری لگ جائے کیوں کہ حضرت ان فوریا چنے جہیں پہنچ کر گٹر تکلیف واپس آ کے گٹر دی فضیلت شروع کر دیتی اچھا جس میں وہاں کے لوگ ایک گٹر ہے جس میں وہاں کے لوگ مکھیوں کی طرح گلازت چاٹ رہے ہیں غلازت جب انہوں نے دیکھا کہ گناہ کی راہوں پر اب وہ اتنے دور جا چکے ہیں کہ ان کا رجوع اللہ کی طرف ناممکن ہو گیا دوسری طرف ان کا مقدم مقابل یعنی مسلمان روحانی اقدار شد و مد سے قائل ہے اور یہ نگریاتی اختلاف بار بار سیاسی تصادم کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور نوبت جنگ تک جا پہنچتی ہے تو انہوں نے ایک نہیں بلکہ ایک لاکھ سے زیادہ کتابیں اس موضوع پر لکھی ہو کی طرح اب کون سے موضوع پر کتابیں ہیں سکول کی سبانے ہماری استعمال ہو رہی ہیں میں ایک مثال دینا دیتا ہوں ہمیشہ زبان کے لیے کلاس طریقے پر کو پڑ رکھا میرے ہاتھ برتن یہ زبان اس پیشاب بھی پا سی تعلیم ہوں زبان برتن ہوں تعلیم کافر دی پیشاب سمجھو تعلیم رسول دیجو دھو عربی زبان میں تو گار کر سکتا نہیں کر سکتا زبان عربی ہے میں تو زبانے میںالی گالہ کھ رہا کیا وہ اسلامی نے زبان عربی ہے مثلا میں کسی یا والد الخنزیر یا ابن الخنزیر الخنزیر دیا پوترا زبان کہڑی ہے لیکن جو وچ وکھی جانا ایمان درسیا جو اسلامی ہے کیوں نے کیتا ہے؟ برتن انہیں سب تک جویں اسلام نے اپنی تعلیم پہلا برتن عربی زبان کا استعمال فرمایا جس برتن ابو جہل اپنی تعلیم استعمال کر رہا سی رسول اللہ نے انہوں اپنی تعلیم استعمال فرمایا کیونکہ وہ پہلا ذریعہ ہے اس واسطے عربی زبان دی اہمیت ضروری زیادہ ہے فارسی ہے اردو ہے سرائٹیز برتن اپنی پیشاب والی تعلیم استعمال کیتا پھر اگے جلد بانڈے سن اربی بانڈا ہے فارسی پانڈا ہے فلانا پانڈا دھد روڑ کے بچ اپنا پیشاب پا کے لان پیو پیشاب نہ پیو تین پر سٹو ڈبے نو کیونکہ پیشاب لگ ہے جنا پاک نہ ہوگوں کوئی آ کے कमाल बाबे आदमी इस्लाम के घर पांडे को सभी पा सरकार के घर गिलास को नहीं थान वलानी का बच्चा गिलास सन या खाली सन जो पीते सन ते तेरे कोल गिलास पिशाबा दो गलों में कि प्यारा लाना है कि एक पासे फांडे पिशाब पीती जा रहे हैं गल करने ना पीते परा सत्त गल सची है या नहीं हक बन है कि बाकी जरा पिशा पी रहा है उन्होंने आखो पेशा बना पीते भांडा पर सोवान तो फिर नामा इस्तेमाल करिए हूं वो आखे जनाब भद्रत साहब बने सलाम फलाने नबी फलाने रसूल सूर का बच्चा भांडेन की थी या खाली सन या दुध से हूं उन्होंने को दुध क्यों क्योंकि उन्होंने सिखायाब ने जो रब किसी कोई जबान सिखावेगा को फिर में आ सदा है लालकी का बच्चा जल अंग्रेज सिखा देगा उसको फिरते صحابی اگر کسی نے حضور نے فرمایا فلانی بولی سیکابی صحابی صحابی پیشابی کا لفظ پہ دستا ہے کہ جہاں صحابی ہونا ہے وہ کفر تو محفوظ ہر پلی کی برائی تو محفوظ ہے وہ اگے بدل سکتا ہے خود نہیں تبدیل ہو سکتا ہے لوگ کا بدل سکتا ہے آپ تبدیل نہیں ممکن ہے صحابیو زبان سکھا دیا کافر کبے کہ پردہ ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے تو صحابی چھتر نہ مارے ہے ممکن جتنا بھی چوت میٹھے تو پڑھا رہے ہیں یہ تو سکھا رہے نہیں پروفیسر جنگ نے پڑھ رہے ہیں تاک کر کے معاشرے کے اندر دن ب دن جو تعلیم ہے وہ اثر سامنے آتا جا رہا ہے ہوں یہ بیان کر رہا سکول دیا ساریا کتابوں کا خلاصہ کے انہیں یارہ نقت بیان फैलिया सारी तालीमूल चार की फैला के रख्या गया पेशाब किया जिंदगी का अंजाम बहुत है और आगे कुछ भी नहीं बल्कि अज मैं दस, दोस्त दस रहा कि सुल्तानी साहब की पढ़िया और साहबाना बोतल की लिखा जिंदगी सच है बाकी ने पिता लिखे है مطلب بن سکتی یہ لکھ رہا ہے زندگی کا انجام موت ہے اور آرگے کچھ بھی نہیں تا کر کے ہر سکولی کنجر ویکو گے کوئی اسے نظریے در جیتا وہ فکر کبر شبدی دینا اگلا ہے مالوجو نہیں جان بٹھا اگلا کٹھا پتا نہیں کہ کرتے بکواس دو سکتا مشیر منہ چنو اخبار دے ہو یہ تعلیم کتوں آیا ہوں میں تعلیم ہے Oh, بابا جی بابا جی ادھر اپنا پچھانے یاد حصہ ول خالد بک ڈپو خلاسا عمران یاد کا پیش جہاں کرتے ہوں جی गवर्नमेंट इवाल गवर हो रहा है, रह बनने वाले कौन कौन सा अनासर है अगर जवाब दिता जा रहा मुआशरती तब्दीली में रुकावट बनने वाले अनासर पहला मजहब है लिखा जी बिल्कुल اسلام ایک ترقی پذیر مذہب ہے ہن اگے تفصیل اسلام ایک ترقی پذیر مذہب ہے پہلا کفر اے ور کے اسلام ایک ترقی پذیر ہوندا مطلب بندسن. ترقی پذیر دا کی مطلب ہے ترقی پذیر دا ہے مطلب ہے کہ نہ انتہائی بھڑی حالت وچ رسول نو چھڑ گئے نے اگے جیں جیں زمانہ آونا ترقی ہندی جانی ہے پھر اسلام جہڑا جی ہے نا اینو تبدیل کر کے چنگا بناندا جانا ہے تو ہے اگے اس نے ہمیں ایسا واحد حل دیا ہے جس کو ہم ابھی استعمال کرتے ہیں مثلاً آزادی نسماں وغیرہ پابندی اسلام آزادی نسماں وغیرہ پر اسلام پابندی لگاتا ہے لیکن آج کل یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا ایسا ہوں لفظ ہو گئے اگلے دن مثال دیتی ہو جب کوئی پیو لان پیری پتر پیو نال کر رہا ہوا پتہ فلانیا بغیر پاؤ لیکن ایک بار انہوں نے پیو ضرور رکھنا پینا کیونکہ سچ موچ میں نکل جانا نتفت ہوتا ہے जिन्या मर्जी गाला कट रहा हो कह दे अबा तू है।, है।, है पता है हक जो कंजार पुत्र आने मोहरवी ने मसले बना रखे मोहरवीओ ने पाबंदी लगा रखी इस्लाम तो औरतों को खुली छुट्टी देता है आजादी देता है इस्लाम तो पाबंदी लगाता कहने ले। ले सची गल जो सी पुत्र पुत्रां निकल गई मूझ कौन पाबंदी लगा दिया इतने की लिखा है اسلام اچھا ہوں اسلام پابندی لگا ہے یہ ارتراف کر کے ہے یہ اسلام کا کام ہے پھر کہنا مگر یہ کچھ اہمیت نہیں رکھتا یہ مطلب نکلے لگا کہ اسلام کوئی اہمیت نہیں کو ہے یہ دس رہا نا جی تعلیم میں کیا ہے ہے ہے میں کیا ہم ایسے ڈیٹ بڑھا رہا ہے اتنا بڑا ہم اتنا بڑے چٹھی داڑی والے بیٹھے ہیں وہ خنزیر پترو میرے کو پرانی گل مشہور ہے فلانے نے میاں چٹی داڑی تپے بہ کے کی جس بندے اقل نہ نہ ہو فلانے نے کیتی تہ لانتی بچے جن مفتی شرکت بیٹھنے سارے درجال چیٹی کی اقل آؤں اللہ دے ولی کی سنگت یہ خنزیر ادھر بیٹھے کوئی نہ آخر کتاب کے سارا کچھ لب لا کے لب لبی بیٹھے کتاب لے جاؤ روئے زمین کا کوئی ملا آ کرے کا جواب دے دیکھ میں جرم پھر پردہ ہے پھر پردہ ہے اچھا انگریز ناریاں چیزاں عورت دا مسئلہ سب تو پہلا پیش آتا ہے یہ پتہ دا بچہ سود دا مسئلہ کے چل دکھے گا ہر مسئلہ باندھ دے پہلے نمبر تے عورتوں دی آزادی پر یعنی عورت دا مسئلہ کیوں ماں چھو دینا मां चौध सोचता है इन धी चौध ना बनावा मैं मां चौधद भैन चौधा कम मत कम मेरा शिगर भैन चौधर बनेगा मैं खोती आंगू जे थे मां की कुछल तुर लेना यह आता मेरी मां चिबला फर्क क्यों है, है? लिहाजा एज्जत तबाह करो इतों जब यह बर्बाद इज्जत को फिर हर गलत बर्बाद हो اور تاں کر کے اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم فگلو حضرت صاحب کی بلا کی برکت نال میری تقریر بھی کوئی ایسی نہیں ہونی کہ عورتوں کا مسئلہ بیان نہ ہوا ہو سیا آتے ہیں جس تو حملہ ہوتا اس تو دفاع آتا ہے مشرے کلو دشمن آئے تو مغرب جا بھا ہو بندوک تاڑیاں ہو تو لٹ تو تھی بندوکا تاری بیٹھا سمجھ آ رہی کہ نہیں یار اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ عورتوں کو بھی مردوں کے ساتھ ساتھ چلنا ہے جو لفظ کیڈے کمی نے عورتوں کو بھی مردوں کے ساتھ گیرت والا بندہ پہلے پہلے لفظ پہ گولی مار دے گا کہ ساتھ ساتھ چلنا پوتا <toghasa> میری ماں بہن دارے آنا کاتھ ساتھ چلے ترے لفظ مطلب کٹ مرن والے نے گیرت والے بندے واسطے گلے ملتے کچھ نہیں انہیں تبیل کر لینی انہیں آخر میرے نال چلنے मेरी रानू मेरे वाल कु का पुत्रा तेरी रानू तेरे चलाना है पेल चलती पी तेरी रानू उन्हें अपने चलाना है बाद चलाई फिर आ गई तो फिर माशी तब्दीली में परा रुका वक्ट पर है लिखे اور سود کو قرآن پاک منع کرتا ہے لیکن آج کل کوئی بھی میشر سود کے بغیر نہیں چلتی چنانچہ یہ بھی رکاوٹ ہے لانچ سی تو پترا ملوڈیا نے اس کتابوں جنہیں لکھوایا حکومت کافر تو آر ہے نزدیک مسلمان ہے جنہیں لکھیا بیٹھ کے وہ پروفیسر کافر ہے مسلمان جن نے جنہیں آگا یہ پڑھا رہے ہیں سپا رہے ہیں چلا رہے اور سمجھنے کہ تعلیم اس میں کوئی حرج نہیں او تر نزد ہی نے ایک ملا پیر محمد چشتی جان دو سو پشاور دس تک پھر کتاب لکھی تھی میں یہ فون گل نہیں ہے خالی یہ ارتداد ہے, ارتداد, ہے ارتداد ہے تین ارتداد ہے جو اس کے اندر شکرے گا وہ بھی مرتد ہو جائے گا اچھا یہ سن کے فون چٹ بات کیتا ہے تم روشنی ختم کرنا چاہتا ہے تم قوم کو روشنی نہیں دینا چاہتا تم تو پتھروں کے دور میں لے جانا چاہتا ہے یہ تعلیم نہ ہوگی تو پھر کیا کریں گے جب تو پہلے تو تین ارتد ہیں وہ نہیں ہلکا ونڈ گیا ہے بڑھ کی گیا ہے سمجھ نہیں مجھے لگتی میں پھر آخیا میں کہ جو تم نے اسور تکفیر لکھا ہے نا یہ سارا تیر اوپر لگتا ہے تو بڑا زوراور ہے تو بہت زوراور ہے مرچا کہ جب سنی لفظ ہونے بولے جی سنایا نا اگر تم اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو ہمارا مختار پیشوا ہے میں نے کہا یہ ایک چاول ابھی دکھایا ہے آپ کو دیکھ بھی پڑی بڑی ہے اچھا ادھر ہوئے اصل میں آنا ہونا کہ جس لے نا ہلکا کتا ہوں نا پاگل کتا یہ تو دو وقت ہوں ایک لہر کا ہوں ایک لہر اتر ہوں بغیر لہر جس سے لہر چڑی نہ لہر نہیں دی لہر جی. جی. اتری تو, تو فوراً آپ ہر سارا ٹبر گند نبڑیا پیا میں آخر جی ٹوڑی بنائی بنائی تین پندر نے دو ایک ڈاکٹر ہوں لہر پھر چڑھ گئی جد چڑھی تمام آپ لٹ چلتا ہے تعلیم کو فرض کہتا ہے تم ہے رام فرض ہے اچھا یہ ہوں میں یہ تو صرف دسایا ہے کہ باقی کتابوں میں جو اے ڈاکٹر برک لکھ رہا ہے وہ کچھ ہے مذہب ایک پرانا قصہ ہے جو موجودہ دور کے ساتھ یہ ہر ایک بات ارتداد ہے اور مرتد کی سزا اسلام میں پتا ہے مرتد کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے اصلی کافر کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے مثلا کہ اگر کسی مسلمان کا رشتے دار ہے اس کو لاؤ وہ مسلمان اس کو لائے گسول دے مولا نے اپنے باپ ابو طالب کو غسل دیا لیکن یہ سمجھ کر غسل دینا ہے کہ یہ پلیت کپڑا ہے جس پر پانی ڈال رہا کبر کھود دے چار پائی پر اٹھا کر لے جائے کبر کھود دے اور ڈال دے آم کافر آم کافر کو جو مرتب ہے اس کے لیے یہ ہے کہ کوئی غسل نہیں دینا پیران دے کے بچا پاوے جی میں کسی مردار نرو کے بندہ لے ہے ان کچ کے جاوے کھڈے سٹ کے اتو مٹی اس واسطے سٹے تاکہ یہ پریشان پریشان کنا سخت حکم ہے اور وہ کیا کہہ رہا ہے پیر محمد وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ارتداد ہے کفر نہیں ہے خالی جی ارتداد ہے اچھا کھانا پینا اگے چلو جی ایشیا کی اخلاقی اور روحانی اقدار کم تر اف نہیں ایشیا دے اندر اشیا مشرقی علاقوں میں جو روحانی قدرا ہے مہمان نوازی آداب نے وڈے نالوچی نہیں بول گا میاں پیو دی دا میاں ماں کی بلاک ہے فلان یا جن آداب اخلاق ہے یہ سارے کی نے کہر اقل مارنے بندے نشے مانگ جائے نشا دے دو اقل مر جی ہوش نہیں لینی اپنی ٹکانا نہیں رینا اسی طرح یہ آ کے ہوش مارنے باقی کچھ ہے کی اے اسلام کی آدھے آداب نے آداب نشا اسلام نشہ بن گیا اسلام لوکل نشہ بن کھانا پینا ناچنا اور ایڈانا یہ سکول کتاباں لکھیا ہے مذہب اور سیاست کا دائرہ کار جدا جدا ہے واقعی میں اج ہر بندے کی بکوس موجود خرصو جتنا سیاسی شاید نے جتنا گل کروالی جی سیاست میں پتا ہے سارا ہی Mm-hmm. <laughs>